السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد رب العالمین والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم و ان کا نذرت نظرۃۃۃۃن صرح و ان تصد و خیر اللّم ان کن صدق اللہ مولان العظیم محترم دوستوں بزرگو بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین شریعت اور مذہب عطا کیا ہے یہ انتہائی خوبصورت اور بہت ہی عمدہ اور بہت ہی عالی شان دین ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی کے تمام مسائل میں رہنمائی فرمائی ہے یہ دین یہ شریعت یہ مذہب صرف انسان کی آخرت کو ہی نہیں سنوارتا ہے بلکہ دنیا میں بھی کوئی فرد ہو یا کوئی معاشرہ ہو تمام لوگوں کی اصلاح اور تمام لوگوں کے لیے خیر اور اچھائی اور خوبی کا ہمیشہ جو ہے وہ طالب رہا ہے انسان کے لیے یہ دین ہمیشہ بہتری کو سوچتا ہے کہ اسے کس طریقے سے اچھائی عطا کی جا سکتی ہے بھلائی عطا کی جا سکتی ہے خیر عطا کی جا سکتی ہے اور پھر قرآن مجید کا اور حدیث پاک کا یعنی ہمارے دین کا یہ سنہرا اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بہترین زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کا حکم دیا ہے مدد کرنے کا حکم دیا ہے دنیا میں انسان تنہے تنہا کچھ بھی نہیں اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے دنیا میں اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے یعنی انسان مثال دی جاتی ہے کہ انسان اکیلا ہی زمین میں حل بھی چلائے پانی بھی دے دانہ بھی بیج بھی بوئے اور اکیلا ہی جو ہے وہ کٹائی بھی کرے اکیلا ہی جو ہے وہ گندم کو پیسے بھی اکیلا ہی روٹی پکائے بھی اور اکیلا ہی کھائے یہ ناممکن کام ہے ایک آدمی یہ کام نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا میں انسانوں کو حکم دیا کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کا ساتھ دیں تب آپ کی اس دنیا میں زندگی جو ہے وہ بہترین بن سکتی ہے و تعاون والبر و تقوا ولا تعاون والم وَلَ ودوان لوگوں ایک دوسرے کا نیکی کے معاملات میں خیر کے معاملات میں تقوی کے معاملات میں اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو اور اسی اصول کے اندر ایک بہترین لوگوں کے لیے اصول بنا دیا لوگوں آپ دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کرو گے ایک دوسرے کی ہیلپ کرو گے تو دنیا میں ہی فائدہ نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں آپ کو فائدہ عطا فرمائے گی من نفسا ان قربتاً من قرب دنیا صلاح من قرب یوم القیامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اصول بیان فرما رہے دنیا میں آپ کسی مومن کی کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کر دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ کی تکلیفوں کو دور کر دیں گے ومن یسر علیٰ مَسرن یسر اللہ علیہ ف دنیا والا جو دنیا میں کسی تنگ دست کا مددگار بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی تمام پریشانیوں کو آسان فرما دیتے ہیں ومن سطر و مسلم سطر اللہ ف دنیا والا کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ایبوں پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ کریم دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں اسے ذلیل و خوار ہونے سے محفوظ فرما لیتے و اللہ فی ما ماں کا فی عون, عون اخی جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تب تلک اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں کتنا بہترین جو ہے وہ پیغام دیا کہ لوگوں ایک دوسرے کی ساتھ مدد کرو تعاون کرو اللہ کریم آپ کی مدد کریں گے اللہ کریم آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون فرمائیں اسی تعاون کی ایک کڑی یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو بسا اوقات ضرورت پڑتی ہے کہ مجھے فلاں چیز کی حاجت ہے مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے لیکن بسا اوقات اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے رقم نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کی اس مالی معاملے میں بھی مدد کرنے کا حکم دیا جسے قرض کہا جاتا ہے کہ ضرورت کے تحت انسان قرض لے بھی سکتا ہے ضرورت کے تحت انسان ایک دوسرے کو قرض دے بھی سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت مدعینہ ایک بہت بڑی آیت قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت الفاظ کے اعتبار سے وہ نازل فرمائی کہ لوگوں تم ایک دوسرے کو قرض دیا کرو ایک دوسرے کو قرض دینا اور لینا شرح طور پر جائز ہے لیکن اس کے کچھ آداب ہیں اس کے کچھ مسائل ہیں آئیے ان مسائل کی طرف اور ان آداب کی طرف توجہ کرتے ہیں دو آدمی ہیں ایک قرض لینے والا ہے ایک قرض دینے والا ہے عربی زبان میں قرض دینے والے کو مقرض کہا جاتا ہے اور قرض لینے والے کو مخترد کہا جاتا ہے یا قرض دینے والے کو دائن اور قرض لینے والے کو مدین کہا جاتا ہے قرض لینے والا قرض لینے والے کے کیا آداب ہیں سب سے پہلی بات جس آدمی نے قرض لینا ہے کسی سے مالی تعاون لینا ہے اس کا کیا آداب اس کا پہلا ادب یہ ہے کہ وہ یہ جان لے کہ قرض لینا اور دینا جائز ضرور ہے لیکن قرض کا معاملہ تھوڑا سا شدید ہے قرض کا معاملہ تھوڑا سا سخت ہے اگر وہ اس سے اجتناب کرے تو بڑی اچھی بات ہے قرض سے بچنا ہی بہتر ہے ضرورت پڑ جائے ایمرجنسی آ جائے تو لے سکتے ہیں شریعت نے جائز قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قرض لیا زندگی کے آخری ایام میں آپ نے ایک یہودی کے پاس اپنی دیرا گروی رکھ کر اس سے ایک غلہ جو تھا وہ ادھارا لے لیا کہ فلا وقت آئے گا ہم آپ کو واپس کر دیں قرض لینا جائز لیکن اگر انسان اس سے بچ جائے تو یہ اچھی چیز کیوں بچنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تقریباً تقریب اللہ والمغرم لمبی دعا ہے اس کا آخری ٹکڑا یہ اللہ اللہ مین ادیم المکرم یا اللہ میں تو اس سے پناہ مانگتا ہوں گناہ سے بھی اور قرض سے بھی یا اللہ قرض سے بچا کے رکھنا قرض سے مجھے بچا کر رکھنا ہر نماز میں آپ یہ دعا مانگا کرتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ نے لیا ہے لوگوں کو قرض دیا ہے لیکن اس کے باوجود آپ اکثر قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے یا اللہ مجھے قرض سے بچا کے ہی رکھ اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ قرض جو ہے یہ راتوں کو غم کا ذریعہ بن جاتا ہے ہم کا ذریعہ بن جاتا ہے اور دن کے وقت ذلت کا ذریعہ بن جاتا قرض لیا ہو راتوں کو نیند نہیں آتا میں نے فلاں کے پیسے دینے اور دن میں انسان لوگوں کو شکل نہیں دکھا سکتا یار وقت آ گیا میرے پیسے دینے میرے پاس ہے نہیں میں کیا کروں گا راتوں کو غم کا باعث بنتا ہے اور دن کو ذلت کا باعث بنتا ہے اور یہ سوال آپ سے بھی کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکثر ماں تستاد من المکرم آپ قرض سے اتنی زیادہ پناہ کیوں طلب کرتے ہیں جو آپ نے جواب دیا وہ میرے سوال کا وہی وہ جواب ہے کہ کیوں قرض نہیں لینا چاہیے کیوں قرض سے بچنا چاہیے آپ نے فرمایا لوگو ان رج الاذا غریمہ حید د جب انسان مقروض ہو جاتا ہے تو لوگوں سے گفتگو کرتا ہے تو کیا کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے واحد وعدہ اخلافہ اور جب کسی سے وعدہ کر لیتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے اچھا میں کل دے دوں گا پرسوں دے دوں گا یار صبر کر لو ایک ہفتے کے بعد مل جائیں گے۔ میں ابھی آ رہا ہوں۔ انسان بات بات کے اوپر وہ جھوٹ بولتا ہے اور پھر وعدہ کر کے جو وہ مکر جاتا ہے۔ اس لیے کہا لوگوں قرض سے جو وہ کنارہ کشی اختیار کرو اور قرض سے پناہ مانگو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہو۔ یا اللہ اپنی ذات کا ہی محتاج رکھ۔ یا اللہ ہمیں لوگوں کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ ہم نے لوگوں سے مانگنا تو ہی دے دے۔ تو دینے والا ہے۔ جیسے تو نے کو دیا ہمیں بھی اس لیے بھی قرض کا معاملہ بڑا شدید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نفس المن معلق نہیں حتٰ انسان مر جاتا ہے مرنے کے بعد انسان کی جان اور انسان کا نفس جو ہے وہ باندھے رکھا جاتا ہے معلق رہتا ہے اسے آزادی نہیں ملتی ہے اسے نیم نہیں ملتی ہیں جب تک اس کا قرضہ جو ہے وہ ادا نہیں کر دیا جاتا جب تک اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے فرو لش شہید کل شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے قرض کے سوا قرض جو ہے وہ معاف نہیں کیا جاتا ایک صحابی آپ کے زمانے میں فوت ہو گئے ان کا جنازہ لایا گیا نبی وسلم جنازہ پڑھنے کے لیے آگے بڑھے تو آپ نے پوچھا لوگوں اس کا کوئی قرض تو نہیں ہے کہا جی ہاں قرض ہے کتنا قرض ہے دو دینار آپ نے فرمایا صلی اللہ صاحب کو جاؤ تم نماز جنازہ پڑھو میں نہیں پڑھتا اس وقت مسلمانوں کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے بیت المال میں کو خزانہ موجود نہیں تھا تو آپ نے فرمایا لوگوں میں تو جنازہ نہیں پڑھتا مخروض کی جنازہ میں نہیں پڑھوں گا تم پڑھ ایک صحابی ابو قطع رضی اللہ تعالی وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کا قرض اٹھاتا ہوں یہ دونوں دییدار میرے ذمہ ہیں آپ جنازہ پڑھا دیجی آپ نے فرمایا تیرے ذمہ آگے بڑھے آپ نے جنازہ پڑھا دی جنازہ پڑھانے کے بعد اگلے دن ابو کتادا سے ملاقات ہوئی آپ نے پوچھا ابو کتادا وہ کیا کیا ہے دینار دے دیے کہنے لگا رسول اللہ وہ تو کل ہی تو فوت ہوا دے دوں گا کون سا کوئی اندھیر آ ہے میں نے دے ہی دینے میں نے ذمہ داری اٹھائی دے دوں گا ابھی کل تو فوت ہوا ہے ٹھیک اگلے دن پھر ملاقات پوچھا وہ کتادا کیا کیا دینار ادا کر دیے کہا قد قدئی تو یا رسول اللہ میں نے ادا کر دی فرمایا الان باردت دت اس کی لاش اس کی جلد اب ٹھنڈی ہوئی ہے گویا کہ وہ تپش میں ہے وہ حرارت میں ہے وہ مصیبت میں ہے جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں کر دیا جاتا ہم اعلان تو کر دیتے ہیں اب جی قرضہ جو ہے وہ وارسوں کے ذمے ہے میت کا ذمہ اس سے بری ہے لیکن دیکھ لیجئے جب تک وہ قرض ادا نہیں کیا گیا میت کو اس وقت تک جو ہے وہ سکون نہیں آتا ہے اس لیے قرض کے معاملے سے پہلا ادب یہی ہے بہتر یہی ہے کہ کنارہ کشی اختیار کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے پناہی مانگی جائے دوسرا ادب وہ یہ ہے کہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ قرض لیا جا سکتا ہے قرض لے لیکن اس نیت کے ساتھ لے کہ میں نے اسے ادا کرنا ہے اس نیت کے ساتھ لے کہ میں نے اسے ادا کرنا ہے اگر یہ نیت میں نے دینا نہیں تو یہ تو بہت بڑی ذیاد ہے ایک آدمی آپ کے ساتھ احسان کر رہا ہے آپ اپنے محسن کو جو ہے وہ آستین کا سانپ بن کر ڈسنا چاہتے ہیں ایسا نہ کچھ اس نے اپنی جائیداد اپنا مال اپنی دولت آپ کو دی ہے اور آپ کے ذہن میں میں, میں نے واپس نہیں کرنا یہ بہت بڑا زلان. اس نیت سے قرض لیں کہ میں نے ادا کرنا ہے نتیجہ کیا نکلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال ہو جائے گی اوکما کالا سلاۃ وسلم کوئی بھی مسلمان جب قرض لیتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے یا اللہ میں نے اس کو ادا کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کو ادا کرنے کی ضرور توفیق عطا فرما دیتے گویا کہ انسان کی نیت صحیح ہو دیر بسا کا ضرور ہو جائے گی لیکن اللہ تعالی ضرور توفیق دیں گے اس کا قرضہ جو ہے وہ دور ہو جائے گا تو دوسرا ادب کیا ہے کہ انسان کو اس نیت سے قرض لینا چاہیے کہ میں نے یہ قرض ادا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور توفیق بخشیں گے کہ وہ قرض جو ہے وہ ادا کر دے گا نمبر 3 تیسرا ادب یہ ہے کہ جب وقت آ جائے مدت آ جائے, وعدہ پورا ہو جائے تو انسان کو قرض جو ہے وہ واپس کر دینا چاہیے وعدے کو پورا کرنا چاہیے اس لیے کہ وعدے کو پورا کرنا یہ مسلمانوں کا شیوا ہے مومنوں کا شیوا ہے یہ مومن ہونے کی علامت ہے کہ یہ آدمی مومن ہے اور جو وعدے کو پورا نہیں کرتا وہ نفاق کی علامت ہے منافقوں کی علامت ہے وعیدہ وعدہ اخلاف گویا کہ قرض لیا ہے تو قرض وقت کے اوپر واپس کر دیجئے تاکہ آپ کا شمار مومنوں میں باقی رہے اگر شمار واپس نہیں کیا وعدے کے مطابق تو گویا کہ آپ نے ادا وعدہ اخلفا وہ منافق ہوتا ہے جب وعدہ کر لیتا اور وعدے کے خلاف ورزی کرتا اور وہ ظالم ہوتا ہے متل الغنی یہ ظلم مالدار آدمی کا جس کے پاس پیسے موجود ہیں پھر وہ ٹال مٹول کرتا یار کل کو آ جانا پرسوں کو آ جانا اچھا دیتا ہوں یار دے ہی دوں گا بھاگا جا رہا ہوں تجھے کیا آفت پڑی ہے مل جائے گا یار تیرے پیسے مار چلا ہوں نہیں جب آپ کے پاس پیسے موجود ہیں وقت آ گیا ہے تو اس کو اثا کر دیجیے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ ظلم ہے آپ کا شمار ظالموں میں ہوتا ہے مومنوں میں بھی نہیں ہوتا منافقوں میں ہوتا اور ظالموں میں ہوتا تین تین ادب ہو گئے پہلا ادب بچ کر رہیے قرضے سے کنارہ کشی اختیار کیجیے دوسرا ادب کہ اس نیت سے قرض لیجئے کہ میں نے واپس کرنا ہے تیسرا ادب جب ٹائم آ جائے اسے ادا کر دیجئے چوتھا ادب جب آپ ادا کرنے لگیں تو اپنی جانب سے کچھ زائد دے دیجئے بغیر شرط کے آپ نے جب قرضہ لیا تھا اس وقت کچھ طے نہیں کیا آپ نے دس ہزار پی لیا اور دس ہزار پی واپس دینے کا وعدہ کر لیا لیکن جب وقت آ گیا ہے اس وقت آپ اپنی مرضی سے دس ہزار کی جگہ پہ ساڑھے دس دے دیجئے گیارہ دے دیجئے یہ بڑا بہترین طریقہ ہے بڑا بہترین اسلوب ہے شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو سے ایک اونٹ ادھارا لے لیا یار اپنا اونٹ ہمیں دے دو مال غنیمت میں مال آئے گا ہم تمہیں دے دیں گے اس نے کہا لے لیجیے وقت آیا تو وہ اونٹ اپنا لینے کے لیے آیا آپ نے صحابہ اکرام سے کہا اس کو ایک اس طرح کا اونٹ دے دو جس طرح کا اس نے اونٹ ہمیں دیا تھا صحابہ کہ لگے یارس اللہ بیت المال میں اس طرح کا کوئی اونٹ نہیں ماں نج احسن من ہو ہمیں تو اس سے بہترین ہی نظر آ رہا اس سے کمزور یا اس طرح کا کوئی اون نظر نہیں آ رہا آپ نے فرمایا وہ اچھا ہی دے دو جو اچھا ہے وہی وہ دے دو فعین من خیریت احسن کم تم میں سے وہ آدمی بہترین انسان ہے جو جب ادائیگی کرتا ہے تو اچھے طریقے سے ادائیگی کرتا ہے بہترین ادائیگی کرتا ہے وہ انسان بہترین ہے یہ سود نہیں ہے جو انسان اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے قرضہ واپسی کے وقت زائد دے دیتا ہے یہ انسان کے لیے جو ہے وہ خیر ہے یہ بہترین ہے یہ بہت اچھا بدلہ ہے اور یہ سود نہیں ہے یہ انسان دینے کی گنجائش جو ہے وہ شریعت میں موجود انسان کو ایسا کرنا چاہیے جب قرضہ واپس کرے تو اچھا قرضہ واپس کرے وہ بھی پیسے پورے کر دے نہ کہ ہماری طرح پہلے بھی مار کر بیٹھ سو. اچھا آدھے لے لو اتنے ہی ملیں گے میرے پاس تو اتنا ہی ہیں. نہیں بلکہ اور زیادہ اپنی جیب میں سے نکال کر اس کو جو ہے وہ دے دیجی کہا یہ تم میں سے بہترین انسان ہونے کی جو ہے وہ علامت ہے اسی طریقے سے یہ چند ایک آداب تو تھے قرضہ لینے والے کے اب آتے ہیں قرضہ دینے والے کے جس نے قرضہ دینا ہے اس کے بھی آداب ہے قرضہ دینے والے کو بھی چاہیے وہ یہ جان لے کے قرضہ دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب اور مندوب امر ہے بڑا فضیلت والا اور بڑے اجر والا عمل ہے انسان کا دیا ہوا پیسہ اللہ کے فضل سے کبھی ضائع نہیں جائے گا. صاحب حیثیت ہے اور ضرورت سے زائد اس کے پاس مال موجود ہے تو اسے خوشی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کو قرضہ دے دینا چاہیے اگر وہ پیسے مار بھی لے گا تو یاد رکھیے آپ کے پیسے مریں گے نہیں اللہ تبارک بطالیہ کبھی آپ کے پیسے ضائع نہیں ہونے دے گے لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ قرضہ دے اس لیے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں حدیث پڑھی کہ جو آدمی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ اس کی تکلیف کو دور کرے گا جو آدمی مسلمان کی تنگ دستی کو دور کرتا ہے اللہ دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں اس کی تنگ دستی کو دور کرے گا جو دنیا میں مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی مسلسل اس بندے کی مدد میں لگے رہتے اور اس کے ساتھ اپنا ساتھ جو ہے وہ چھوڑتے نہیں ایک تو یہ فائدہ کہ قرضہ دینا جو ہے وہ مستحب عمل ہے دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ انسان جو ہے مال کی بخیلی اور مال کی ہرس اس سے جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے انسان کے دل کو پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے تائیس عبد الدینار و ابدودرہم لوگوں مال و دولت کا پجاری درم و دینار کا پجاری ہلاک ہو گیا یعنی بہت سے لوگ مال و دولت کی پوجا کرتے ہیں سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں گن گن کر رکھتے ہیں اور پیسے کو ہوا نہیں لگنے دیتے دوسرے کو دینا تو بڑی دور کی بات ہے ہوا نہیں لگنے دیتے کہا لوگو ایسا بندہ تباہ ہو گیا ایسا بندہ ہلاک ہو گیا لوگوں کرزہ دو اس کے ذریعے سے کیا ہوگا آپ کے دل میں جو شہ ہے بخل ہے, حیرس ہے لالچ ہے وہ ختم ہو جائے گا انسان جب اپنا پیسہ کسی کو بغیر کسی مقصد کے دے دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو پیسے سے اندھی محبت ہے? نہیں اللہ سے محبت ہونی چاہیے اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے اللہ کے دین سے ہونی چاہیے پیسے کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ پیسہ ہمیشہ انسان کے پاس نہیں رہنے والا و مح ن نفس فلائے کا حم جس کے دل سے شہ اور بخل اور ہیرر اور لالچ مال کا نکال دیا گیا وہ انسان کامیاب ہو گویا کہ قرضہ دینا ایک قسم کی کامیابی کی نشانی ہے کامیابی کی علامت ہے تو پہلا ادب یہ ہے کہ صاحب مال کو چاہیے کہ وہ کسی کو قرض دے کھلے دل سے دے فراخ دل سے دے اور اس کو بڑا اچھا عمل سمجھتے ہوئے دے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے خیر ہی خیر جو ہے وہ کر دیں گے دوسرا ادب دوسرا ادب یہ ہے یہ قرض کا بھی ادب ہے قرض دینے والے کا بھی ادب ہے اور قرض لینے والے کا بھی ادب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مدایا میں کہا اس کو لکھ لیا کرو قرض دیتے وقت لیتے وقت کیا کر لیا کرو لکھ لیا کرو اور اس کے اوپر گواہ بنا لیا کرو دیتے وقت بھی لیتے وقت بھی اور مدت بھی مقرر کر لیا کرو تاکہ بعد میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی بات یار میرا بڑا باعتماد بندہ ہے اس کے اوپر مجھے بڑا اعتماد ہے یہ ساری زندگی میں نے اس کے ساتھ گزاری لکھنے کی کوئی ضرورت کا نہیں کل کو پھر آپ ملامت کریں گے پھر آپ کسی اور کو ملامت نہ کریں اپنے آپ کو ملامت کریں اللہ نے واضح طور پر آیت مدعینہ یہ کتنی بڑی آیت جو ہے وہ لکھی یازینہ منزا دینا جلن مسم فخبو اس کو لکھ لیا کو جب بھی قرض دو اس کو لکھ لیا کو تھوڑا ہو زیادہ ہو کوئی مسئلہ لکھ لیں کو آپ کو پرابلم نہیں ہوگی گواہ بنا لیں کل کو آپ کو مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا مدت متعین کر لیں کل کو آپ کو مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے تو لہذا دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ اس کو لکھ لیں اگر وہ مکر جاتا ہے آپ کے پاس ثبوت جو ہے وہ موجود اگر وہ آئین بائیں شائیں کرتا ہے تو آپ کے پاس گواہ جو ہے وہ موجود ہو آپ کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ کیا جا سکتا تو دوسرا ادب یہ ہے سب کے لیے کہ اس کو لکھ لیا جائے تیسرا ادب قرض دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے قرض کے اوپر کسی قسم کا پرافٹ وصول نہ کرے اسی کو سود کہا جاتا ہے اسے چاہے نفے کا نام دے لے اسے چاہے پرافٹ کا نام دے دے اسے چاہے یدیے کا نام دے دے اسے چاہے گفٹ کا نام دے دے جو مرضی نام دے قرض کے اوپر پرافٹ لینا جو ہے یہ جائز نہیں ہے نفع نقصان کا شراکتی کاروبار اور چیز ہے قرض دینا یہ اور چیز ہے قرض کے اوپر پرافٹ وصول نہ کرے شرط لگا کر اگر وہ قرض لینے والا اپنی مرضی سے دیتے وقت کچھ دے دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں وہ بھی آپ نے لینا لے لیں نہیں لینا تو چھوڑ دیں لیکن آپ کی جانب سے کسی قسم کی شرط نہیں ہونی چاہیے قرض دیتے وقت کسی قسم کی شرط نہیں ہونی چاہیے غالباً حضرت عبی ابن کاپ عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اجمائن ان کا قول ہے کُلو کر دن جرہ منف لوگو ہر قرض جو کوئی فائدہ کھینچ کر لائے وہ فائدہ فائدہ نہیں ہے وہ ہدیہ نہیں ہے وہ گفٹ نہیں ہے وہ سود ہے جس قرض کے عوض میں آپ کو کوئی فائدہ مل رہا ہے اور آپ نے فائدہ لیا ہے وہ فائدہ سود ہے آج کل جو ہے یہ بڑا رواج ہے یار مجھ سے دس لاکھ روپیہ قرضہ لے لو ایک سال کے بعد میرا دس لاکھ روپیہ واپس کر دینا کوئی حرج نہیں ہر مہینے مجھے پانچ ہزار روپیہ جو ہے وہ آپ پرافٹ بھی دے آپ نے میرا پیسہ استعمال کیا ہے کاروبار میں لگانا ہے تو پانچ ہزار مجھے پرافٹ تو یہ کاروبار کر رہے ہیں یا کہ قرض دے رہے ہیں اگر کاروبار کر رہے ہیں تو پھر اس کو بولیے یہ کاروبار کیجئے اگر فائدہ ہوگا تو فائدے میں میں شریک ہوں اگر نقصان ہوا تو نقصان میں, میں, میں شریک ہوں یہ نہ کہ یہ سال کے بعد دس لاکھ پورے کا پورا میں نے لینا اگر قرض دیا ہے تو دس لاکھ پورے کا پورا وصول کر لیجئے اور ایک روپیہ بھی وہاں سے پرافٹ وصول نہ کیجئے یہ سود ہے پیسے کے اوپر پیسہ وصول کرنا قرضہ دے کر قرضے کے اوپر پرافٹ وصول کرنا, یہ سود کہلات اور سود کے بارے میں آپ جانتے ہیں درحم الربا یاکلوہ الرجل وہو یعلم اشد علیہ من ستت وثلاثین زنیا لوگو ایک درہم ایک روپیہ درحم کی جگہ پہ آپ روپیہ کہہ لیں ایک روپیہ اگر انسان سود کا کھاتا ہے اور اسے معلوم ہے یہ سود کا ہے 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بورا ہے 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بورا ہے اور دوسری حدیث جو آپ مشہور سنتے رہتے ہیں سوت کے ستر درجے ہیں وہ اد نہ سب سے ہلکا درجہ انسان جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ بتکاری کرے سب سے ہلکا تھا آج سمجھتے کہ نہیں نہیں میں نے پیسہ لگایا والی صاحب آپ کو کیا پتا آپ نے کوئی پیسہ دیا میں نے دس لاکھ روپے میں نے دس کروڑ دیا فائدہ لے لیا تو پھر کیا ہوا لوگوں فائدہ قرضے کو پر نہ لیجئے کاروبار میں لگائیے شریعت نے اجازت دی ہے کاروبار میں لگائیے پرافٹ میں بھی شریک ہو جائیے نقصان میں بھی شریک ہو جائیے قرضہ دیا ہے تو اس کا فائدہ صرف اللہ تعالیٰ سے امید رکھی اس کے فائدے کی لوگوں سے توقع نہ رکھی میرے پیسے کی ویلیو کم ہو گئی نہ دیجئے آپ کو کس نے کہا شریعت نے فرض قرار نہیں دیا کہ آپ نے ضرور قرضہ دینا ہے شریعت نے مستحب قرار دیا قرضہ دینا ہے تو دیجئے آپ کو اجر ملے گا نہیں دینا نہ دیجئے نہیں جی نہیں حضرت میں نے چھ سال کے لیے قرضہ دے دیا چھ سال کے بعد تو پیسے کی ویلیو جو ہے ڈی ویلیو ہو جائے گی یہ تو لو ہو جائے گا ریٹ کم پڑ جائے گا تو میں نے فائدہ نہیں اٹھانا اپنا دیجئے کاروبار میں لگائی قرضہ دینا ہے تو اجر و ثواب کی امید صرف اور صرف اللہ تبارک و سے رکھیے کتنے ادب ہو گئے قرضہ دینے والے کے تین یا چار یا پانچ تین ہو گئے جاگ رہے ہیں نا میں پوچھ لوں لگ رہا سو رہے ہیں پہلا ادب یہ ہے کہ خوشی سے صدقہ دے مستحب سمجھتے ہوئے بڑا اجر ہے بڑی فضیلت ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کو لکھ لے اس کے اوپر گواہ بنا لے اس کی مدت متعین کر لے تیسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا پرافٹ جو ہے وہ وصول نہ کرے چوتھا ادب یہ ہے کریڈٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ جو ہے یہ بھی نہ استعمال کرے بینک سے کارڈ لیا جاتا ہے کمپنیوں سے کارڈ لیا جاتا ہے اور اس کارڈ کے ذریعے انسان دکان سے مارکیٹ سے شاپنگ کر لیتا ہے اور وہ پیسہ بینک والے ادا کرتے ہیں اور یہ انسان بعد میں جا کر بینک والوں کو اپنا پیسہ دے دیتا ہے گویا کہ بینک والے انسان کو قرضہ دیتے ہیں کریڈٹ کارڈ کی شکل میں انسان کارڈ خرید لیتا ہے اور پیسے بینک میں موجود نہیں ہے انسان کا کوئی پیسہ نہیں کمپنی کارڈ دے دیتی ہے آپ اس کارڈ کے ذریعے خریداری کرتے رہتے ہیں گویا کہ پیسے بینک والے یا کمپنی والے ادا کرتے ہیں اور آپ نے سامان خرید لیے اور مہینے بعد دو مہینے بعد دس مہینوں بعد جا کر آپ اپنا قرضہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. یہ کریڈٹ کارڈ جو ہے اس کے ذریعے سے قرضہ جو ہے وہ نہ لیا جائے اس لیے کہ یا تو دو شکلیں ہوتی ہیں وہ کارڈ دینے والی کمپنیاں جو ہے وہ شروع میں سود رکھتی ہیں جیسے ہی آپ خریداری کریں گے ہر خریداری کے اوپر آپ کو اتنا سود دینا پڑے گا جتنا پیسہ آپ نکلوائیں گے اتنے پیسے کے اوپر اتنا سود جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا یا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک مہینے کی اجازت ہے ایک مہینے کے اندر اندر اگر آپ پیسے واپس کر دیں گے تو ہم آپ سے کوئی سود نہیں لیں گے اگر ایک مہینے سے لیٹ ہو گئے تو آپ کو اتنا سود جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا دونوں شکلوں میں پہلی شکل تو بالکل ناجائز ہے دوسری شکل بعض علماء نے جائز قرار دیا ہے کہ انسان ایسا کرے کہ سود کی مدت آنے سے پہلے پہلے قرضہ کیا کرے واپس کر دے لیکن میری ناکسرائی یہ ہے کہ یہ بھی ناجائز ہے اس لیے کہ انسان نے اتفاق کر لیا ہے کہ اگر میں لیٹ ہو گیا تو میں کیا کروں گا سود دوں گا سود دینے کا وعدہ کر لیا ہے. اگر کمپنی کو بینک کو یہ اعتماد نہ ہو کہ یہ سود نہیں دے گا وہ کبھی بھی آپ کو قرضہ نہیں دیں گے انہیں معلوم ہے کہ اس نے نہیں دینا اس نے لیٹ ہو جانا ہے اور یہ سود ہمارے پاس آئے گا ہمیں پرافٹ ملے گا تو گویا کہ آپ نے سود کے معاہدے کے اوپر اتفاق کر لیا ہے سود کے معاہدے کے اوپر اتفاق کرنا کسی صورت میں جائز بہرحال اس سے گریز ہی کیا جائے تو یہ اچھی بات ہے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے جو ہے وہ انسان قرضہ نہ لے چار ادب پانچواں ادب یہ ہے قرضہ دینے والے کے لیے کہ قرضہ دینے والا جب وقت آجائے اور جس نے قرضہ لیا ہے وہ نہ ادا کر سکے اسے تھوڑی سی مولت اور دیتے بکرہ ہی کی آیت ہے وہ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ دس إِلَى مَيْسَرَةٍ <سَارًا> اگر وہ تنگ دست ہے تو اس آسانی تک تھوڑی سی مہلت کیا کرو اور دے دو چھ مہینے کا وعدہ کیا تھا سات مہینے کرد سال کا کرد ڈیڑھ سال کا کرد یہ تمہارے لیے بڑی بہترین چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی فرمایا من انضر من جس نے کسی آدمی کو تنگ دست کو مہلت دی فلا ہوں بکلی یومن کا اس کے لیے ہر دن کے عوض جتنا پیسہ اس نے قرضہ دے دیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال میں اجر اور ثواب اور صدقہ لکھ دیتے ہیں ایک ایک دن کے عوض ایک ایک دن کے عوض جتنے دن آپ نے کسی کو صدقہ دیا میں نے شروع میں کہا قرضہ دیجئے اللہ سے ثواب کی نیت سے آپ کا پیسہ ضائع نہیں جائے گا بندہ مار کر بھی چلا جائے آپ کا پیسہ کہیں نہیں جائے گا اللہ تبارک و تعالی ایک ایک دن کے عوض میں اتنے اتنے پیسوں کا صدقہ جو ہے وہ آپ کے نامہ میں درج فرما لائلت یہ ایک دن کا صدقہ اس وقت ہے جب قرض ادا کرنے کی مدت ابھی پوری نہیں ہوئی اگر مدت پوری ہو گئی پھر اس کے بعد آپ نے محلت دے دی یعنی چھ مہینے کا وقت جو ہے وہ کے ہر دن میں صدقہ خیرات جو ہے وہ لکھا جا رہا اور چھ مہینے جب پورے ہو گئے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ نے کہا چلے ایک مہینہ اور لے لو ایک مہینے کا ہر دن فرمایا فل ہوں بیکل مسلئی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن کے عوض میں دو دن کا ڈبل اجر جو ہے صدقہ خیرات اس کے نامہ مال میں لکھ دیتا ہی. کتنے ہی صحابہ غالب ابو دردار اللہ عنہ سے منقول ہے وہ کہتے ہیں میں صدقہ خیرات کرنے سے قرض دینے کو زیادہ بہتر خیال کرتا ہوں. صدقہ خیرات کرنے میں انسان ایک دفعہ صدقہ کرتا ہے قرض دینے میں تو انسان صدقہ خیرات کرتا ہی رہتا ہے تو لوگوں لوگوں کو قرضہ دیا کر اور پھر اس سے بڑھ کر آخری بات یہ ہے کہ اگر مہلت دینے کے باوجود وہ بندہ ادا نہ کر سکے انسان کو معاف کر دینا چاہیے لوگوں اگر تم صدقہ خیرات کر دو جاؤ یار میں نے چھوڑ دی تو یہ تمہارے لیے بڑا ہی بہتر ہے بڑا ہی بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آف فرماتے ہیں کانا رجاع پرانے زمانے میں ایک آدمی تھا تاجر تھا لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا فیضار جب کسی وہ تنگ دس کو دیکھتا یار یہ تو بچارہ قرضہ نہیں ادا کر سکتا قال علی فتح اپنے نوجوان سے اپنے غلام سے کہتا تجاوس یار اس کو معاف کرتے تجاوزانہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرتے شاید اللہ تعالی ہمیں بھی معاف کرتے فلقی اللہ فتجاوزان وہ آدمی فوت ہو گیا اللہ سے ملاقات ہوئی اللہ نے کہا ہے بندے تو میرے بندوں کو معاف کیا کرتا تھا جب میں نے تو بھی, بھی معاف کر دیا بھائیو یہ صدقہ خیرات کرنا یہ قرض دینا بڑی عجر و ثواب کا حامل ہے بڑا ہی بہترین ایک طریقہ ہے شریعت نے دیکھیے کیسے بہترین انداز میں ہماری رہنمائی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ قریب ہمیں شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے ہماری آخرت بھی بہتر فرما دے وہ آخر داوانہ ان اللہ رب العالمین